جزاک اللہ خیر میری آواز اگر آ رہی ہے تو بتائیں و و و جیسا کہ کل بھی ہم نے ارض کیا تھا کہ آج ہفتے کے دن اور اتوار کے دن ہم پاکستان کے وقت کے مطابق تقریباً بارہ بجے کے آس پاس حاضر ہوں گے کیونکہ چند انتہائی اہم ضروری کاموں کی وجہ سے آج بھی کچھ مصروفیت رہی اور کل بھی مصروفیت رہے گی تو اس بنا پر ہم دو دن کے لیے تاخیر سے حاضر ہوئے ان شاء اللہ العزت انیسویں سپارے کا آغاز کرتے ہیں کل اٹھارہواں سفارہ ہمارا مکمل ہو چکا ہے الحمدللہ رب العالمین والسلام الحمد للہ المرسلین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 محمد وبارکان انیسواں سپارہ ہے بائیس پھر شادی خدا بندی ہے او نرا او اور بولے وہ جو ہمارے ملنے کی امید نہیں رکھتے ہم پر فرشتے کیوں نہ اتارے یا ہم اپنے رب کو دیکھتے بے شک اپنے جی میں بہت ہی اونچی کھینچی سرکشی کی اور بڑی سرکشی پر آئے یوم یار یومینا و یقنا محجور جس دن فرشتوں کو دیکھیں گے وہ دن مجرموں کی کوئی خوشی کا نہ ہوگا اور کہیں گے اللہی ہم میں ان میں کوئی آڑ طرز رکی ہوئی یہ دو آیات مقدسہ ہیں انیس میں سپارے کی پہلی دو آیتیں سورہ فرقان کی آیت نمبر اکیس اور بائیس جن کا آپ نے ترجمہ بھی سماج فرمایا فرمایا یہ گیا ہے کہ اور بولے وہ جو ہماری, ہمارے ملنے کی امید نہیں رکھتے یعنی کافر جو کہ حشر کا انکار کرتے تھے مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنے کا انکار کرتے تھے وہ بولے کہ ہم پر فرشتے کیوں نہ اتارے یعنی ہمارے لیے رسول بنا کر یا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کے گواہ بنا کر ہم پر فرشتے کیوں نہ اتارے یا ہم اپنے رب کو دیکھتے یعنی وہ خود ہمیں خبر دے دیتا یعنی اللہ ہمیں خود خبر دے دیتا کہ حضور علیہ السلام اس کے رسول ہیں بے شک اپنے جی میں بہت ہی سرکشی کی اور بڑی سرکشی پر آئے یعنی ان کا تکبر انتہا کو پہنچ گیا اور سرکشی حد سے گزر گئی کہ معجزات کا مشاہدہ کرنے کے بعد ملائکہ کے اپنے اوپر اترنے اور اللہ کو دیکھنے کا سوال کیا تو یہ ان کی سرکشی کی انتہا ہے جس دن فرشتوں کو دیکھیں گے یعنی موت کے دن یا قیامت کے دن فرشتوں کو دیکھیں گے وہ دن مجرموں کی کوئی خوشی کا نہ ہوگا کہ روزے کی آمد فرشتے مومنین کو بشارت سنائیں گے اور کفار سے کہیں گے تمہارے لیے کوئی خوشخبری نہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ فرشتے کہیں گے کہ مومن کے سوا کسی کے لیے جنت میں داخل ہونا حلال نہیں اس لیے وہ دن کفار کے واسطے نہایت حسرت اور رنج و غم کا دن ہوگا تو فرمایا اور کہیں گے اللہی ہم میں ان میں کوئی آڑ کر دے رکی ہوئی تو اس کلمے سے وہ ملائکہ سے پناہ چاہیں گے وہ چاہیں گے کہ ہمیں مطلب عذاب نہ ہو تو دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیدار کی تمنا ان کافروں نے کی کہ اللہ ہمارے پاس آ جاتا اور کہہ دیتا کہ جی یہ اس کے رسول ہیں مہاز اللہ یا کوئی فرشتہ نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ آ کر ان کا تعارف کرا دیتا تو یہ بےحدہ کلمات تھے جو کہ کفار اور مشرقین کے تھے اللہ رب العزت نے ان کے قول کو یہاں ذکر فرمایا ہے ہوا اور جو کچھ انہوں نے کام کیے تھے ہم نے قصد فرما کر انہیں باریک باریک غبار کے بکھرے ہوئے ذرے کر دیا کہ روزن کی دھوپ میں نظر آتے ہیں اصحاب الجنت یومر خیرف غم و احسن و جنت والوں کا اس دن اچھا ٹھکانا اور حساب کے دوپہر کے بعد اچھی آرام کی جگہ یہ دو آیات ہیں جن میں فرمایا گیا کہ اور جو کچھ انہوں نے کام کیے تھے یعنی حالت کفر میں یعنی سلارہ رحمی کی تھی مہمان نوازی کی تھی یا یتیموں کی دل فرق اگر انہوں نے مدد کی تھی یعنی جو کچھ بھی انہوں نے کام کیے تھے تو فرمایا ہم نے قصد فرما کر انہیں باریک باریک غبار کے بکھرے ہوئے ذرے کر دیا کہ روزن کی دھوپ میں نظر آتے ہیں یعنی نہ ہاتھ سے چھوئے جائیں نہ ان کا سایہ ہو مراد کیا ہے مراد یہ ہے کہ وہ اعمال باطل کر دیے گئے ان کا کچھ ثمر ان کو مطلب فائدہ نہ ملا کیونکہ اعمال کی مقبولیت کے لیے ایمان شرط ہے اور وہ انہیں میسر نہ تھا اس کے بعد اہل جنت کی فضیلت ارشاد فرمائی گئی تو فرمایا اصحاب الجنت جنت والوں کا اس دن اچھا سکھانا ان کی قرار کا ان مغرور متقبر مشرکوں سے بلند و بالا بہتر اور اعلی اور حساب کے دوپہر کے بعد اچھی آرام کی جگہ تو کافروں کے کفر اور ان کی بے بسی اور ان پر عذاب اور ان کے گندے مقام عذاب والے مقامات کا ذکر فرما کر اللہ تبارکہ و تعالی نے مومنین کا بھی ذکر فرما دیا دیکھیے یہاں پر ارشاد فرمایا گیا کہ اہل جنت کا بہت اچھا مقیل ہوگا یعنی قیلولے کی جگہ اعلی حضرت نے ترجمہ فرمایا حساب کے دوپہر کے بعد تو دوپہر کے بعد آرام کرنے کو قیلولہ کہتے ہیں اور الازہری نے کہا کہ دوپہر کو آرام کرنا قیلولہ ہے خواہ نیند نہ ہو کیونکہ جنت میں نیند نہیں ہوگی جنت میں نیند نہیں ہوگی فائد کا معنی یہ ہے کہ اہل جنت پر قیامت کا دن صرف اتنی دیر گزرے گا جتنی دیر صبح سے دوپہر تک اور خیرولہ کے وقت تک ہوتی ہے بس مومنین پر جن پر اللہ کا کرم ہوگا پچاس ہزار سال کا وہ دن ان پر صرف اتنا سا وقت لگے گا سبحان اللہ پھر وہ جنت میں اپنے اپنے ٹھکانوں میں چلے جائیں گے حضرت سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا قیامت کا آدھا دن اس وقت تک گزرے گا حتیٰ کہ جنتی جنت میں اور دوزخی دوزخ میں چلے جائیں گے اور معالم التنزیل میں یہ روایت ہے کہ قیامت کے دن کی مقدار کم کر کے مومنوں پر صرف اتنی کر دی جائے گی جتنی مقدار اثر کے وقت سے غروب آفتاب تک ہوتی ہے امام ابن جریر اپنی صنعت کے ساتھ سعید الصواف سے روایت کرتے ہیں کہ انہیں یہ حدیث پہنچی کہ قیامت کے دن مومنوں کا فیصلہ اتنی دیر میں کر دیا جائے گا جتنی دیر اثر سے غروب آفتاب تک ہوتی ہے پھر وہ جنت کے باغات میں جا کر قرلولہ کریں گے چھپا کے تمام لوگ حساب سے فارغ ہو جائیں گے سبحان اللہ اس پر مطلب جو ہے اور بھی کئی مطلب روایات ہیں حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس ابی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا قیامت کا دن کافر پر پچاس ہزار سال کی مقدار میں گزرے گا تو یہ کافر پر یہ گزرے گا گزرے گا مسلمان پر بھی لیکن اس کا حال کیا ہوگا وہ آپ نے سمات فرمایا کہ کرم اگاہی ہوگا مومنین پر جن پر رب کرم فرمائے آیت نمبر پچیس سے انتیس تک تلاوت کر رہا ہوں وَيَوْمَ تَشَفْقُ السَّمَاءُ اور جس دن پھٹ جائے گا آسمان بادلوں سے اور فرشتے اتارے جائیں گے پوری طرح الملک یوم عید الحق العمان و كان نیومن القا سین اس دن سچی بادشاہی رحمان کی ہے اور وہ دن کافروں پر سخت ہے وہ یوم یا اقبال یقول یا لئی تفو ماں رسول شبیلا اور جس دن ظالم اپنے ہاتھ چبا چبا لے گا کہ ہائے کسی طرح سے میں نے رسول کے ساتھ راہ لی ہوتی یا وئی لتا لم اقتص خلیلا وائے خرابی میری ہائے کسی طرح میں نے فلانے کو دوست نہ بنایا ہوتا بے شک نے مجھے بےحکہ دیا میرے پاس آئی ہوئی نصیحت سے اور شیطان آدمی کو بے مدد چھوڑ دیتا ہے تو یہ آئی نمبر پچیس سے انتیس تک ہم نے گلاوت کی اس کا ترجمہ بھی پیش کیا دوبارہ ترجمہ چند تفسیری نکات کے ساتھ فرمائیں فرمایا گیا اور جس دن پھٹ جائے گا آسمان بادلوں سے اور فرشتے اتارے جائیں گے پوری طرح مراد کیا ہے کہ حضرت ابن عباس صدی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ آسمان دنیا پھٹے گا اور وہاں کے رہنے والے فرشتے اتریں گے اور وہ تمام اہل زمین سے زیادہ ہیں جن و ان سب سے پھر دوسرا آسمان پھٹے گا وہاں کے رہنے والے اتریں گے وہ آسمان دنیا کے رہنے والوں سے اور جن و انس سب سے زیادہ ہیں اسی طرح آسمان پھٹے جائیں گے اور ہر آسمان والوں کی تعداد اپنے से سے زیادہ ہے یہاں تک کہ आसमान آسمان फिर گا پھر फिर اتریں گے پھر حاملین عرش اور یہ روزے قیامت ہوگا تو فرمایا گیا اس دن سچی بادشاہی رحمان کی ہے اور وہ دن کافروں پر سخت ہے اور اللہ کے فضل سے مسلمانوں پر سہل جیسا کہ میں نے روایت بھی سنائی اور یہ حدیث بھی سن لیں حدیث شریف میں ہے کہ قیامت کا دن مسلمانوں پر آسان کیا جائے گا یہاں تک کہ وہ ان کے لیے ایک فرض نماز سے ہلکا ہوگا جو دنیا میں پڑی تھی تو دیکھیں حدیث میں یہ بھی آ گیا کہ فرض نماز جتنی دیر میں پڑھی جاتی ہے اس سے بھی ہلکا دن وہ پچاس ہزار سال کا ان مسلمانوں پر ہوگا جن پر اللہ اور اس کے رسول کا کرم ہو احکاش کسی نیک مومن کے جسم کے بال کے صدقے اللہ یہ کرم نوازی ہم گراہ گاروں سیاہ پر بھی فرمائے اور اللہ کرے کہ ہمارے لیے بھی وہ پچاس ہزار سال کا دن ایسا ہی گزرے جیسا کہ یہ حدیث شریف جو ہے جس میں یہ ارشاد فرمایا گیا اللہ قبر میں بھی حشر میں بھی ہر طرح سے آسانی فرمائے کوئی دکھ نہ پہنچے ہمیں کوئی عذاب نہ آئے کوئی پریشانی نہ ہو رسول پاک علیہ السلام کا کرم ہو اللہ تعالیٰ نیزیتوں میں اخلاص اور اعمال میں اخلاص نصیب فرمائے اور جنت الفرگوش میں بھی اللہ اپنے محبوب کا صدقے پڑوس نصیب فرمائے تو یہ اس کا کرم ہے یہ اس کا کرم ہے تو فرمایا گیا اور جس دن ظالم اپنے ہاتھ چبا چبا لے گا مراد کیا ہے اسے حسرت و ندامت سے یہ حال اگر سے کفار کے لیے عام ہے مگر اقبا بن عدیم معیت سے اس کا خاص تعلق ہے کیوں اس لیے اقبا بن ابی معیز عبید بن خلف کا گہرا دوست تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے پر اس نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی شہادت دی اور اس کے بعد عبید بن خلف کے زور ڈالنے سے مرتب ہو گیا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مقبول ہونے کی خبر دی چنانچہ بدر میں مارا گیا یہ آج اس کے حق میں نازل ہوئی کہ روزے قیامت اس کو انتہا درجے کی حسرت و ندامت ہوگی اس حسرت میں وہ اپنے ہاتھ چبا ڈالے گا چبا ڈالے گا تو فرمایا کہ جس دن ظالم اپنے ہاتھ چبا چبا لے گا کہ ہائے کسی طرح سے میں نے رسول کے ساتھ راہ لی ہوتی یعنی جنت و نجات کی اور ان کا اتباہ کیا ہوتا ان کی ہدایت قبول کی ہوتی فرمایا وائے خرابی میری ہائے کسی طرح میں نے فلانے کو دوست نہ بنایا ہوتا بے شک اس نے مجھے بہکا دیا میرے پاس آئی ہوئی نصیحت سے یعنی قرآن سے ایمان سے اور شیطان آدمی کو بے مدد چھوڑ دیتا ہے اور بلا و عذاب نازل ہونے کے وقت اس سے علیحدہ ہو جاتا ہے حضرت سیدنا ابو حریرا رضی اللہ تعالی عنہ سے ابو داود تلمی میں ایک حدیث ہے مربی ہے کہ سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے تو دیکھنا چاہیے کس کو دوست بناتا ہے اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم نشینی نہ کرو مگر ایماندار کے ساتھ اور کھانا نہ کھلاؤ مگر پرہیزگار کو تو مسئلہ یاد رکھیں کہ بے دین اور بد مذہب کی دوستی اور اس کے ساتھ قبت و اختیلات اور الفت و احترام یہ ممنوع ہے تو یہ ان آیات مقدسہ میں جو ہے وہ فرمایا گیا ہے اور جیسا کہ آسمان کے پھٹنے کا بھی ہم نے ذکر کیا اور پھر حضرت ابن عباس کا قول بھی آپ کے سامنے سنایا بن نبی معیس کا مرتب ہونا اس سے متعلق بھی آپ کو بتایا تو ہم نشینی دوستی یہ بڑی اہمیت والی ہوتی ہے کہ کون کس کے ساتھ ہوتا ہے کس کو دوست بناتا ہے اور اس کا کیا نظریہ ہوتا ہے کیا قیدہ ہوتا ہے حضرت سیدنا ابو حریرا رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں ابو دولتی عزیز کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر شخص اپنے دوستوں کے دین پر ہوتا ہے تو تم میں سے ہر شخص کو غور کرنا چاہیے کہ وہ کس شخص کو اپنا دوست بنا رہا ہے امام ابو بکر بازار حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمارے لیے کون سا ہم نشین زیادہ بہتر ہے تو فرمایا جس کو دیکھنے سے تمہیں اللہ یاد آ جائے اور جس کی گفتگو سے تمہارے علم میں اضافہ ہو سبحان اللہ سبحان اللہ تو قیامت کے دن کافر کافروں کو دوست بنانے پر نادم ہوگا اور اس میں یہ دلیل ہے کہ مسلمان نیک مسلمانوں کو دوست بنانے پر خوش ہوں گے کافر کو اس کا دوست گمراہ کر کے ہلاکت میں ڈالے گا اس لیے وہ قیامت کے دن غمگین اور حسرت زدہ ہوگا اور مسلمان کو اس کا نیک مسلمان دوست نیک کاموں کی طرف رہنمائی کرے گا اور اس پر وہ آخرت میں خوش ہوگا آیت نمبر تیس اور اکتیس اور رسول نے عرض کی کہ اے میرے رب میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑنے کے قابل ٹھہرا لیا بکا غالی کا جا اللہ علی نبی بن ابوجر وکفا ببی اور اسی طرح ہم نے ہر نبی کے لیے دشمن بنا دیے تھے مجرم لوگ اور تمہارا رب کافی ہے ہدایت کرنے اور مدد دینے کو ان دو آیات میں فرمایا گیا ہے اور رسول نے عرض کی اے میرے رب میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑنے کے قابل ٹھہرا لیا یعنی کسی نے اس کو سحر کہا کسی نے شیر کہا اور وہ لوگ ایمان لانے سے محروم رہے اس پر اللہ نے حضور علیہ السلام کو تسلی دی اور آپ سے مدد کا وعدہ فرمایا جیسا کہ اگلی آیت فرمایا کہ اسی طرح ہم نے ہر نبی کے لیے دشمن بنا دیے تھے مجرم لوگ مجرم لوگ یعنی انبیاء کے ساتھ بد رسیبوں کا یہی معمول رہا ہے وقفہ بھی, بھی اور تمہارا رب کافی ہے ہدایت کرنے اور مدد دینے کو تو اللہ تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ تسلی دے رہا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حوصلہ افزائی فرما رہا ہے اور اپنے محبوب سے اپنی مدد کے بارے میں ارشاد فرما رہا ہے آیت نمبر 32 اور 33 سورج فرقان ارشاد فرمایا گیا قرآن اور کافر بولے قرآن ان پر ایک ساتھ کیوں نہ اتار دیا ہم نے یوں ہی بددریج اسے اتارا ہے کہ اس سے تمہارا دل مضبوط کریں اور ہم نے اسے ٹہر ٹہر کر پڑا ولا تو نہ کبھی مسئل الج نہ کبھی حق اور وہ کوئی کہاوت تمہارے پاس نہ لائیں گے مگر ہم حق اور اس سے بہتر بیان لے آئیں گے ان دو آیات میں یہ ارشاد فرمایا گیا ہے کہ کافر بولے قرآن ان پر ایک ساتھ کیوں نہ اتار دیا انہیں کافروں کا کہنے کا یہ مطلب تھا کہ تورد انجیل زبور میں سے ہر ایک کتاب ایک ساتھ اتری تو کفار کا یہ اعتراض بالکل فضول کیونکہ قرآن کا معجزہ جو ہے وہ محتجبہ ہونا ہر حال میں یکساں ہے چاہے اخبار بھی نازل ہو یا بد بلکہ بتدریج نازل فرمانے میں اس کے اعجاز کا اور بھی کامل اظہار ہے کہ جب ایک آیت نازل ہوئی اور تحدید کی گئی اور خلق کا اس کے مثل بنانے سے عاجز ہونا ظاہر ہوا پھر دوسری اتری اسی طرح اس کا اعجاز ظاہر ہوا اسی طرح برابر آیت آیت ہو کر قرآن پاک نازل ہوتا رہا اور ہر ہر بند اس کی بے مثالی اور خلق کی عاجز ظاہر ہوتی رہی فرض کفار کا اعتراض محض لب و بے معنی ہے آیت میں اللہ تعالی بتدریج نازل فرمانے کی حکمت ظاہر فرما رہا ہے تو رب نے ارشاد فرمایا ہم نے یوں ہی بتدریج اسے اتارا ہے کہ اس سے تمہارا دل مضبوط کریں اور پیام کا سلسلہ جاری رہنے سے علیہ السلام کے قلب مبارک کو تسکین ہوتی رہے اور کفار کو ہر ہر موقع پر جواب ملتے رہیں علاوہ بریں یہ بھی فائدہ ہے اس کا حفظ سہل ہو آسان ہو جو حافظ بننا چاہے تو جیسے جیسے قرآن کی آیتیں صورتیں نازل ہوتی رہیں وہ یاد کرتے رہیں اور پھر دوسرا یہ کہ تقریباً تئی سال میں چونکہ نزول قرآن ہوا تو اتنا عرصہ نزول قرآن کی وجہ سے اللہ نے قرآن اپنے جو وحی جلی ہے وہ اپنے محبوب علیہ السلام پر فرمائی تو سرکار کا دل مضبوط ہوا اور فرمایا اور ہم نے اسے ٹہر ٹہر کر پڑا یعنی بزوان جبرائیل تھوڑا تھوڑا کئی سال تقریبا مدت میں یا یہ مانا ہے کہ ہم نے آیت کے بعد آیت بدریج نازل فرمائی اور بعد میں کہا کہ اللہ نے ہمیں قرآن میں ترتیل کرنے یعنی ٹھہر ٹھہر کر بے اطمینان پڑھنے اور قرآن کو اچھی طرح ادا کرنے کا حکم فرمایا اور جیسا کہ ایک اور آیت میں بھی ہے ورب سل قرآن یعنی سہل انداز میں آہستہ آہستہ پڑھنے سے متعلق حکم دیا گیا کہ قرآن کو پڑھا آہستہ جائے اور صحیح بھی پڑھا جائے اور ہم نے یہ دیکھا ہے آپ بھی جانتے ہیں کہ حفاظ کرام جو نماز تراوی میں بہت زیادہ تیزی سے قرآن پڑھتے ہیں تو ظاہر ہے کہ وہ قرآن پھر سمجھ بھی, بھی نہیں آتا کہ کیا پڑھا جا رہا ہے تو بہرحال حکم یہ ہے کہ اگر جلدی بھی پڑھنی ہو تو اتنا تیزی سے پڑھا جائے کہ کم سے کم سمجھ آئے اتنی تیزی سے پڑھنا کہ سمجھ بھی, بھی نہ آئے یہ تو شہر جائز ہی نہیں ہے تو بہرحال اللہ تبارک و بطالہ کرم فرمائے آمین اس کی اگر ہم تھوڑی سی تفصیل اور بھی آپ کو بیان کریں تو مطلب مزید انشاءاللہ شاء آپ کے دل میں اس سے متعلق اہمیت پیدا ہوگی دیکھیے مشرقین کا یہ اعتراض کیا تھا یہ تھا کہ جس طرح حضرت موس علیہ السلام پر مکمل طوری ایک ہی مرتبہ نازل ہو گئی حضرت داؤد علیہ السلام پر مکمل زبور ایک بار نازل ہو گئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر مکمل انجیل یک یکبارگی نازل ہوئی اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل قرآن ایک ہی مرتبہ نازل کیوں نہیں ہوا تھوڑا تھوڑا کر کے 23 سال میں کیوں مکمل ہوا اگر آپ بھی ان کی طرح نبی اور رسول ہیں تو آپ کے ساتھ نبی و رسولوں کا سا معاملہ کیوں نہیں کیا گیا یہ اعتراض تھا ان کو خار حالانکہ وہ گدے یہ نہیں سوچتے کہ قرآن کا نزول اللہ کا کام ہے اور جو کام رب کا ہے اور رب تعالی ہی جانتا ہے کہ کیا, کیا، کس طرح جو ہے وہ کتاب صحیح پہ یا قرآن کا نزول فرمانا ہے لیکن بہرحال یہ ان کا اعتراض تھا جس کے کئی جوابات ہیں یاد رکھیے انبیاء سابقین لکھنے اور لکھے ہوئے کو پڑھنے والے تھے اس لیے ان پر مکمل کتابیں نازل کر دی گئیں کہ وہ اس میں سے حسب ضرورت آیات نکال کر پڑھتے رہیں گے اس کے برخلاف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم امید آپ نے کسی سے لکھنا اور لکھے ہوئے کو پڑھنا دنیا میں کسی سے نہیں سیکھا تھا آپ علیہ السلام کے لیے اس قرآن کو محفوظ رکھنے کی صورت یہ ہوئی کہ آپ اس کو زبانی یاد فرما لیں اس لیے قرآن تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا گیا تاکہ نبی پاک علیہ صلاط و السلام کے ساتھ اللہ کی وحی جلی کا معاملہ بھی جاری و ساری رہے قرآن کا نذور بھی ہوتا رہے اور محبوب پاک علیہ صلاط وسلام اس کو ظاہر ہے کہ اللہ کی طرف سے ہے سالی کہ مطلب جو ہے وہ آیات نازل ہوتی رہیں اور سرکار تو بہرحال سرکار ہیں صحابہ بھی قرآن کو حفظ کرتے رہیں جن کو اللہ نے توفیق دی اور دوسری وجہ یہ کہ قرآن میں ناسخ اور منسوخ آئے ہیں مثلا پہلے بیوہ کی عدت ایک سال مقرر فرمائی گئی پھر یہ عدت چار ماہ دس دن قرار دی پہلے کفار کی زیادتیوں کو درگزر کرنے کا حکم دیا پھر ان سے قتال اور جہاد کرنے کا حکم ہوا پہلے ایک مسلمان کو دس قافروں سے لڑنے کا حکم دیا پھر تخفیف کر دی اور ایک مسلمان کو دو کافروں سے لڑنے کا مکلف فرمایا بعض احکام پہلے مشکل سے پھر آسان کر دیے جیسے یہ میں نے دو تین مثالیں آپ کو دیں اور بعض احکام پہلے آسان تھے پھر ان کو بددریج سخت کیا گیا جیسے شراب نوشی کو بتدریج حرام فرمایا گیا اور یہ تمام امور اسی وقت ہو سکتے تھے جب قرآن کو بتدریج نازل کیا جاتا اب ایک ہی دفعہ نازل ہو جاتا تو پھر یہ بتدریج والا معاملہ تو نہ رہتا تو یہ بھی ایک زبردست دلیل ہے جو کہ امید ہے آپ سمجھ رہے ہوں گے تیسری نیسرا نقطہ سمجھے کہ بعض آئے مسلمانوں کے سوالات کے جواب میں نازل کی گئی مثلا مسلمانوں نے عورت کے حیض کے ایام میں اس سے جمع کرنے کے متعلق سوال کیا تو فرمایا حیض ایک نجس چیز ہے ان ایام میں عورتوں سے دور رہو اسی طرح مسلمانوں نے چاند کے گٹنے بڑھنے کے متعلق سوال کیا تو فرمایا اس میں لوگوں کے لیے اوقات اور حج کے وقت کی علامات ہیں اور اس کی حصل اور بھی بہت سی آیات ہیں کہ صحابہ سوال کرتے تھے اللہ تعالی اپنے معوں پر قرآن کی آیت نازل فرما دیتا تھا تو اس لیے بھی بتدریج قرآن نازل ہوا ظاہر ہے ایک دم ہی نازل ہوتا تو صحابہ کا پوچھنا کس معنی میں لایا جاتا تو صحابہ کے بار بار سوال کرنے پر اللہ کی آیتیں نازل کرنا ایک طرح سے صحابہ کا اس امت پر احسان بھی ہے کہ وہ سوالات کر کے ہمارے لیے آسانی فرما گئے یہ صحابہ کا اس امت پر احسان ہے اچھا ایک نقطہ یہ بھی ہے کہ اسی طرح مشرقین کے سوالات ان کے اعتراضات کے جوابات ہیں مثلاً وہ قیامت کے وقت کے متعلق سوال کرتے تھے مردوں کو زندہ کرنے کے بارے میں سوالات کرتے تھے دوزخ میں درخت زخوم پر اعتراض کرتے تھے مکھی اور مکڑی کے ذکر پر اعتراض کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان تمام کے جوابات بھی اشاعت فرمائے اسی طرح یہودیوں کے سوالات کے جوابات میں آیات نازل ہوئی انہوں نے اصحاب کہق کی تعداد روح کی ماہیت حضرت ذوالقرنین کے متعلق سوال کیا تو اس کے جواب میں آیتیں نازل ہوئیں اب اگر ایک ہی مرتبہ قرآن نازل ہو جاتا تو یہ سارے معاملات کیسے ہوتے اچھا ایک اور رختہ سنیں کہ بعض اوقات حبیس اور ملعون کفار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں احانت آمیز باتیں کرتے تو ان کے رد میں آیات نازل ہوتی مثلا ولید بن مغیرہ نے نبی پاک علیہ السلام کو مجنون کہا اللہ آف بن وائل نے نبی پاک علیہ السلام کو ابتر کہا اللہ کسی نے نبی پاک علیہ السلام کو شاعر کہا کسی نے ساحر کہا کسی نے سحر زدہ کہا معذ اللہ تو ان کے رد اور ان کی مذمت میں اللہ نے قرآن کی آیات نازل فرمائیں نبی پاک علیہ السلام کے اصحاب کی شان میں منافقین نے بدگوئی کی ان کو بے وقوف کہا تو ان کے رد میں اللہ نے قرآن کی آیتیں نازل فرمائیں کسی نے آپ علیہ صلاحت وسلام سے حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کے متعلق سوال کیا تو سورا یوسف اللہ نے نازل فرمائی بعض اوقات صحابہ کو کوئی مسئلہ سمجھ میں نہ آتا تو وضاحت کے لیے آیات نازل ہو جاتی مثلاً صحابہ نے پوچھا ہم اللہ کے کی راہ میں کیا خرچ کریں بعض دفعہ پوچھا کس پر خرچ کریں تو اس کے بیان کے لیے آیات نازل ہوئی تو بہرحال اور بھی کئی وجوہات ہیں چند ایک اور بھی وجوہات میرے ذہن میں ہیں لیکن اسی پر اکتفا کرتا ہوں آئٹ نمبر چونتیس اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے اللہ شرونا الا وجو الا جہنم الا شم مکان صبیلا وہ جو جہنم کی طرف ہانسے جائیں گے اپنے منہ کے بل ان کا ٹھکانہ سب سے برا اور وہ سب سے گمراہ حدیث میں ہے کہ آدمی روزے قیامت تین طریقے پر اٹھائے جائیں گے ایک گروہ سواریوں پر ایک گروہ پہ آزاد اور ایک جماعت منہ کے بل بلٹکی تو ارض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ منہ کے بل کیسے چلیں گے فرمایا جس نے پاؤں پر چلایا وہی منہ کے بل چلائے گا ان خدی اب سنیں آئے کا ترجمہ دوبارہ فرمایا گیا وہ جو جہنم کی طرف ہانکے جائیں گے اپنے منہ کے بل ان کا ٹھکانا سب سے برا اور وہ سب سے گمراہ اللہ اکبر کبیرا اللہ اکبر کبیرا میرا پاس بربردیگار ازب اجل ارشاد فرما رہا ہے آئت نمبر 35 اور 36 ہے ارشاد فرمایا گیا وَلَا قَدْ آتَيْنَا الْكِتَابَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ حَارُونَ <وَزِيرًا> اور بے شک ہم نے موسا کو کتاب اتا فرمائی اور اس کے بائی ہارون کو وزیر کیا فَقُلْنَا فَقُلْنَا <تَدْمِيرًا> تو ہم نے فرمایا تم دونوں جاؤ اس قوم کی طرف جس نے ہماری آیتیں جٹلائیں پھر ہم نے انہیں تباہ کر کے ہلاک کر دیا ان آیات مقدسہ میں اللہ تبارک و تعالی جل جلال حضرت سیدنا موسا علیہ الصلاۃ وسلام اور حضرت سیدنا ہارون علیہ صلاط وسلام کا ذکر پاک فرما رہا ہے چنانچہ ارشاد فرمایا گیا تو بے شک ہم نے موسا کو کتاب اتا فرمائی اور اس کے بھائی ہارون کو وزیر کیا تو ہم نے فرمایا تم دونوں جاؤ اس قوم کی طرف جس نے ہماری آیتیں جٹھلائیں یعنی قوم فرعون کی طرف چنانچہ وہ دونوں حضرات ان کی طرف گئے انہیں خدا کا خوف دلایا اپنی رسالت کی تبلیغ کی لیکن ان بدبختوں نے ان انبیاء کو جٹھلایا اور ظاہر ہے کہ ان کی تقزیب کی معاذ اللہ اور ان نبیوں کو اور ان دونوں بزرگوں کو جو ہے تکلیف دینے کے لیے کوشاں ہو گئے تو اس میں حضرت امو سلیہ کے مشہور و معروف واقعات بھی بیان ہو سکتے ہیں متعدد مرتبہ ہم دس قرآن میں یہ واقعات تفصیل کے ساتھ الحمد پیش کر چکے ہیں تو یہاں پر بھی اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے بھائی حضرت حارم علیہ السلام کا ذکر فرما کر قوم فرعون کی طرف بھیجنے سے متعلق فرمایا تو فرمایا وَقَوْمَ نُوحٍ لَمَّا قَذَّبُ الرَّسُولُ رُسُولَ اَغْرَقْنَاهُمْ وَجَعَلْنَاهُمْ لِلنَّاسِ آیا وَأَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ عَذَابًا عَلِيمًا اور نُوح کی قوم کو جب انہوں نے رسولوں کو جھ ہم نے ان کو ڈبو دیا اور انہیں لوگوں کے لیے نشانی کر دیا اور ہم نے ظالموں کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے رعایت نمبر سینتیس ہے جو آپ نے سماعت فرمائی ہے اس میں دیکھیں فرمایا کہ اور نوح کی قوم کو نوح کی قوم سے مراد یعنی ان کو بھی ہلاک کر دیا گیا جب انہوں نے رسولوں کو جٹھلایا یعنی حضرت عنو حضرت عیدریس اور حضرت شیص علیہ السلام کو جٹھلایا یا یعنی یہ بات ہے کہ ایک رسول کی تقزیب تمام رسولوں کی تقزیب ہے تو جب انہوں نے حضرت عن علیہ السلام کو جٹھلایا تو سارے رسولوں کو جٹلا دیا تو فرمایا ہم نے ان کو ڈبو دیا اور انہیں لوگوں کے لیے نشانی کر دیا یعنی بعد والوں کے لیے عبرت بنا دیا اور ہم نے ظالموں کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر ارشاد خدا بندی ہے کائس نمبر اڑتیس و آدم و سمودا و اصحاب رسی و رونم بینظالی کا سطیرہ اور آگ اور سمود اور کنویں والوں کو اور ان کے بیچ میں بہت سی قومیں فرمایا گیا اور آد اور سمود یعنی حضرت حود علیہ السلام کی قوم آگ اور سمود جو ہے وہ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم ان دونوں قوموں کو بھی ہلاک کیا گیا تو فرمایا آگ اور سمود اور کنویں والوں کو کنویں والے کون یہ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم تھی جو بت پرستی کرتے تھے اللہ تعالی نے ان کی طرف حضرت شعیب علیہ السلام کو بھیجا آپ نے انہیں اسلام کی دعوت دی انہوں نے سرکشی کی حضرت شعیب علیہ السلام کی تقریب کی اور آپ کو ایزا دی ان لوگوں کے مکان کنویں کے گرد تھے اللہ تعالی نے انہیں ہلاک کیا اور یہ تمام قوم اپنے مکانوں کے اس کنویں کے ساتھ زمین میں گنس گئی اس کے علاوہ اور بھی اقوال ہیں تو فرمایا ان کے بیچ میں بہت سی قومیں انہیں یعنی قومیں آد و سمود اور کنویں والوں کے درمیان میں بہت سی امتیں ہیں جن کو انبیاء کی تقزیم کرنے کے سبب سے اللہ تبارک و تعالی نے ان کو جو ہے وہ ہلاک کر دیا تو یہ اللہ تبارک و تعالی نے ان قوموں کا ذکر جو ہے وہ اس وجہ سے فرمایا ہے تاکہ جو ہے یہ کفار مکہ اور مدینے کے یہودی وغیرہ اور مشرقین کفار اپنے لیے عبرت کا سامان جو ہے اس کو سمجھیں اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر کسی طرح ایمان لے آئیں ورنہ اللہ تعالیٰ نے یہ تمام باتیں اس لیے بھی ارشا فرمائی کہ جب اللہ نے قومیات کو سمود کو وغیرہ وغیرہ کو ہلاک اور برباد کر دیا تو یہ کفار اور مشرقین جو نبی باغ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاتے تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی ہلاک کر دے گا ان کو بھی دوزق میں ڈالے گا ان کو بھی عذاب میں مبتلا کر دے گا تو ان کی ہدایت کے لیے یہ واقعات بیان فرمائے جا رہے ہیں اور یہ آیا نازل فرمائی گئی نمبر وقل ڈنبنا لہول وکلنا تبدیری اور ہم نے سب سے مثالیں بیان فرمائی اور سب کو تباہ کر کے مٹا دیا یعنی حجتیں قائم کی ان میں سے کسی کو بغیر انظار ہلاک نہ کیا یعنی بغیر ہوئے ہلاک نہ کیا یعنی اللہ رب العزت کی طرف سے تمام کو جو ہے وہ ہدایت کے لیے نبیوں رسولوں کو تمام کی طرح بھیجا گیا تو فرمایا ہم نے سب سے مثالیں بیان فرمائی اور سب کو تباہ کر کے مٹا دیا تو زجاج نے مطلب کہا کہ مانا یہ ہے کہ ہم نے ہر قوم کو ہم نے ہر قوم کو توحید و رسالت کے دلائل سنائے اور ایمان نہ لانے پر ان کو عذاب کی ویلی سنائی اور ان پر اپنی حجت تمام کر دی اس کے باوجود جب وہ ایمان نہیں لائے تو ہم نے ان پر عذاب نازل کر کے ان کو ملیا میٹ کر دیا وَلَقَدْ اور ضرور یہ ہو آئے ہیں اس بستی پر جس پر برا برسا ورسا تھا تو کیا یہ اسے نہ دیکھتے نہ تھے بلکہ انہیں جی اٹھنے کی امید تھی ہی نہیں تو یہ آئٹ نمبر چالیس ہے اس میں یہ ارشاد فرمایا گیا ہے کہ اور ضرور یہ ہو آئے ہیں انہیں کفار مکہ اپنی تجارتوں میں شام کے سفر کرتے ہوئے بار بار وہ آئے ہیں اس بستی پر جس پر برا برسا برسا تھا یعنی اس بستی سے مرا سدوم ہے جو قوم لوز کی پانچ بستیوں میں سب سے بڑی بستی تھی ان بستیوں میں ایک سب سے چھوٹی بستی کے لوگ تو اس خبیس بدکاری کے عامل نہ تھے جن جس میں باقی چار بستیوں کے لوگ مبتلا تھے اس لیے انہوں نے نجات پائی اور وہ چار بستیاں اپنی بدعملی کے باعث آسمان سے پتھر برسا کر ہلاک کر دی گئیں تو ام نے فرمایا کہ یہ کفار کئی دفعہ وہاں کا سفر کر چکے ہیں تجارت کے معاملات میں تو کئی دفعہ جہاں پر یعنی اللہ نے اضام نازل کیا تھا ان مقامات کو دیکھ چکے ہیں دیکھ چکے ہیں تو کیا یہ افلم تو کیا یہ اسے دیکھتے نہ تھے افلم یقون یا تو کیا یہ اسے دیکھتے نہ تھے یعنی عبرت پکڑتے ایمان لاتے ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ عبرت پکڑتے ایمان لاتے فرمایا بلکہ انہیں جی اٹھنے کی امید تھی ہی نہیں کہ انہیں مرنے کے بعد زندہ کیے جانے کے کی قائل نہ تھے کہ انہیں آخرت کے ثواب و عذاب کی پرواہ ہوتی تو وہ پرواہ ہی نہ کر رہے تھے آئس نمبر اکتالیس اور بیالیس و ازار راؤ کا اینت تخید نہ تھا اللہ حزبا باص اللہ رسول اور جب تمہیں دیکھتے ہیں تو تمہیں نہیں ٹھہراتے مگر ٹٹھا کیا یہ ہیں جن کو اللہ نے رسول بنا کر بیچا انقاد النا ان علیحطینا لولا انصبرنا الحا و یا علوم یا رون العاب من اضل الصبیلا قریب تھا کہ یہ ہمیں ہمارے خداؤں سے بہکا دے اگر ہم ان پر صبر نہ کرتے اور اب جانا چاہتے ہیں جس دن عذاب دیکھیں گے کہ کون گمراہ تھا کون گمراہ تھا اللہ اکبر کبیرہ دیکھیے ان آیات میں دونوں آیتوں میں ارشاد فرمایا گیا ہے اور جب تمہیں دیکھتے ہیں تو تمہیں نہیں ٹھہراتے مگر ٹھٹھا یعنی کہتے ہیں کیا یہ ہیں جن کو اللہ نے رسول بنا کر بھیجا دینی نبی پاک علیہ السلام کی شان میں غصہ بھی کرتے ہیں قریب تھا کہ یہ ہمیں ہمارے خداؤں سے بہکا دیں اگر ہم ان پر صبر نہ کرتے تو اس سے معلوم ہوا کہ سید عالم علیہ السلام کی دعوت آپ کے اظہار مع نے کفار پر اتنا اثر کیا تھا دین حق کو اس قدر واضح کر دیا تھا کہ خود کفار کو اقرار ہے کہ اگر وہ اپنی ہٹ پر درمی پر جمے نہ رہتے تو قریب تھا کہ بت پرستی چھوڑ دیں دین اسلام اختیار کریں یعنی دین اسلام کی حقانیت ان پر خوب واضح ہو چکی تھی اور شکو کو شبہات مٹا ڈالے گئے تھے لیکن وہ اپنی ہٹ اور جد کی وجہ سے محروم رہے تو فرمایا اب جانا چاہتے ہیں جس دن عذاب دیکھیں گے یعنی آخرت میں عذاب دیکھیں گے کہ کون گمراہ تھا یہ اس کا جواب ہے کہ کفار نے یہ کہا تھا کہ قریب ہے کہ یہ ہمیں ہمارے خداؤں سے بہکا ہے یہاں بتایا گیا کہ بہکے ہوئے تم خود ہو اور آخرت میں یہ تم کو خود معلوم ہو جائے گا اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بہکانے کی نسبت محض بے جا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب پاک صاحب لولاد صاحب معراج صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر اپنی رحمت نازل فرماتا ہے اور جو کفار محبوب پاک علیہ السلام پر جو ہے وہ اس طرح کی بدگوئیاں سرکار کی میں کہتے تھے اللہ نے ان پر عذاب نازل فرمایا وہ لوگ ازبات میں مارے گئے اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالی جلا جلال نے ان پر سختیاں اور عذاب جہنم کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ یہ ان کا مقدر ہے جو نبی پاک علیہ السلام کی اجتباع نہ کریں چنانچہ آیت نمبر ترتالیس <وَقِيلًا> کیا تم نے اسے دیکھا جس نے اپنی جی کی خواہش و اپنا خدا بنا لیا تو کیا تم اس کی نگہبانی کا ذمہ لوگے اکثر ہُھم یس مو یا کل انم عدل یا یہ سمجھتے ہو کہ ان میں بہت کچھ سنتے یا سمجھتے ہیں وہ تو نہیں مگر جیسے چوپائے بلکہ ان سے بھی بدتر گمراہ تو یہ دو آیات اور آج کے درس قرآن سے متعلق بھی آخری آیات تو ارشاد فرمایا گیا ہے اس میں کیا تم نے اسے دیکھا جس نے اپنی جی کی خواہش کو اپنا خدا بنا لیا اپنی خواہش نفس کو پوجنے لگا اسی کا متیب ہو گیا وہ ہدایت کس طرح قبول کرے مربی ہے کہ زمانہ جاہلیت کے لوگ ایک پتھر کو پوجتے تھے اور جب کہیں انہیں کوئی دوسرا پتھر اس سے اچھا نظر آتا تو پہلے کو پھینک دیتے دوسرے کو پوجنے لگتے تو ایسے ہی گدوں کے لیے فرمایا کہ کیا تم نے اسے دیکھا جس نے اپنی جی کی خواہش کو اپنا خدا بنا لیا تو کیا تم اس کی نگہبانی کا ذمہ لو گے یعنی خواہش پرستی سے روک دو یا یہ سمجھتے ہو کہ ان میں بہت کچھ سمجھتے ہیں یعنی وہ اپنے شدت انعد سے نہ آپ کی بات سنتے ہیں نہ دلائل و براہیم کو سمجھتے ہیں بہرے اور نہ سمجھ بنے ہوئے ہیں وہ تو نہیں مگر جیسے چوپائے بلکہ ان سے بھی بدتر گمراہ کیونکہ چوپائے بھی اپنی رب کی تصویر کرتے ہیں اور جو انہیں کھانے کو دے اس کے متھی رہتے ہیں احسان کرنے والے کو پہچانتے ہیں تکلیف دینے والے سے گھبراتے ہیں نافے کی طلب کرتے ہیں مضر سے بچتے ہیں چرا گاہوں کی راہیں جانتے ہیں یہ کفار ان سے بھی بدتر ہیں یہ نہ رب کی اطاعت کرتے ہیں نہ اس کے احسان کو پہچانتے ہیں نہ شیطان جیسے دشمن کی ضرور رسانی کو سمجھتے ہیں نہ ثواب جیسی عظیم المنف عق چیز کے طالب ہیں نہ عذاب جیسے سخت مضر مہلکہ سے بچتے ہیں اللہ قبار و تعالی درس قرآن کو اپنی پاک اخبار گاہ میں قبول و منظور فرمائے آمین آمین آمین اللہم آمین آمین وما علینا اللہ البلاغ المبین یہ رعایت نمبر چوالیس تک درس ہوا ہے انشاءاللہ تعالی سورہ فرقان کے قرقان آیت نمبر پینتالیس سے ہم پھر کل درس قرآن کا جو ہے وہ آغاز انشاءاللہ تعالی کریں گے انشاءاللہ جزاکم اللہ فضا